حضرت گرامی آج کا یہ خطبہ آخری خطبہ ہے اس موضوع پر جس کو چند مہینے پہلے شروع کیا تھا کہ ہر مسلمان کوشش کرے کہ اس کی زندگی کے سارے طریقے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں اور خصوصاً جو اس کی عبادات ہیں اور پھر عبادات میں بھی خصوصاً جو پانچ وقت کی نماز ہے جو اللہ کے سامنے ہم ادا کرتے ہیں وہ اس طرح پڑھنی چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ موضوع اس لیے شروع کیا تھا کہ عام طور پر جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں تو عام طور پر اگر پچانوے فیصد نہیں تو نوے فیصد ضرور وہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں جن کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال کو قطعاً وہ عبادت قبول نہیں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق نہ ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر پڑھ کر بھی دکھائی پی اور پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دوسرے صحابہ کے سامنے فیلاً وضو کا کے پانی منگوا کر وزو کر کے اور پھر حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نو صحابہ کے سامنے چار رتے نماز ادا کر کے دکھائی اور سب نے گواہی دی کہ ہاں آپ سچے ہیں واقع تن یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے بھائیو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارا مطالعہ ہمارا علم اور ہماری جو دینی طور پر رس تحقیق ہے یہ بہت کم ہے ہم دین سمجھنے کے لیے نہ تو قرآن و مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عربی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور پھر اگر کوئی قرآن و مجید کا ترجمہ پڑھ بھی لیتا ہے تو پھر وہ صحیح بخاری صحیح مسلم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت ہمیں بتلاتی ہیں نماز کا طریقہ بتلاتی ہیں ان کا کوئی مطالعہ نہیں کرتا آپ کتنے فیصد ہمارے بھائی ہیں جن کی توجہ دین کی طرف بھی ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہتا یا نہیں کہہ سکتا کہ اس نے صحیح بخاری کا مطالعہ کیا اس نے صحیح مسلم کا مطالعہ کر لیا اب آپ مجھے بتلائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کہاں سے ملے گا آپ کی نماز کا طریقہ کہ آپ کیسے نماز پڑھتے تھے کیسے رکوع کرتے تھے کیسے کھڑے ہوتے تھے ہاتھ کیسے اٹھاتے تھے یہ ہمیں کہاں سے ملے گا جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ نہیں کرتے احادیث کا ہم خود مطالعہ نہیں کرتے اور عام طور پر جو ہمارے ہاں نماز کا طریقہ مروز ہے یہ طریقہ ہے دیکھا دیکھی کہ گھر میں بچہ جب شعور اور احساس کی عمر کو پہنچتا ہے تو اپنی ماں کو یا دادی کو یا کسی کو دیکھتا ہے یا کسی موقع پہ مسجد میں آ جاتا ہے لوگوں کو دیکھ لیتا ہے کہ ایسے نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے بالغ ہونے کے بعد اس کی یہ ریسرچ نہیں ہوتی کہ میں کوشش کروں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا ہے اور کچھ لوگ تو اس کام سے اتنے غافل ہیں اور اس کو اتنا فضول سمجھتے ہیں کہتے ہیں جی جیسے پڑھ لیں گے ویسے ہی ٹھیک ہے بس اللہ کے سامنے ساری چکانا ہے جیسے پڑھ لیں گے ویسے ہی نماز ہو جاتی ہے یہ علماء کرام نے تو ویسے ہی پھڈے ڈالے ہوئے ہیں ہمیں اس جرمے میں پڑھنے کی ضرورت اللہ اکبر دنیا جو حقیر ہے جو بے قیمت ہے جو بے قدر ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے تو ہم علوم کی ڈگرییں رات دن کی محنتیں کابشیں اور کوششیں لگا دیتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا مال مل جائے دنیا اکٹھی ہو جائے لیکن اللہ کا صحیح دین تلاش کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو صحیح تلاش کرنے کے لیے ہم یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں چھوڑو جی یہ جیسے بھی کر لیں ویسے صحیح ہے بھائیو یہ بالکل غلط ذہن ہے یہ غلط نظریہ ہے اور یہ ذہن آپ کو اللہ حضور جلال کی عدالت میں سرخرو نہیں کر سکے اللہ فرماتے ہیں ولہ دینا جاہدو فینا لَلہ ہم سبانا کہ جو لوگ ہمارے بارہ میں کوشش کرتے ہیں کوشش ضروری ہے جاہدو فینا وہ انہوں نے کوشش کی لنا دین نہ ہم سو بولانا ہمارا وعدہ ہے کہ ہم زور ان کو پھر جنت کے راستے دکھا دیتے ہیں اپنے راستے ہدایت کے راستے رست کے راستے اللہ حضل جلال ان کے لیے کھول دیتے ہیں لیکن شرط کیا ہے جاہد کہ وہ کوشش کریں محنت کریں اللہ حضل جلال کا راستہ تلاش کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کرنے کے لیے تو آپ نماز کیسے پڑھتے تھے یہ تڑپ ہر شخص کے اندر ہونی چاہیے اور یہ بھی تڑپ ہونی چاہیے کہ میں اپنے دوسرے بھائیوں کی نمازیں اولاد کی نمازیں اور عزیز و اقارب کی نمازیں بھی صحیح کراؤں کیوں اس لیے کہ یہ زندگی کا عمل صرف ایک دفعہ نہیں بھائی دیکھیں حج ہے نا حج ہے زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے اگر آپ حج میں غلطی کریں گے تو سمجھ لیں کہ زندگی میں مرتبہ آپ کی غلطی ہوگی لیکن نماز یہ پانچ وقت کا عمل ہے بلکہ ہر رکعت کو آپ پڑھتے ہیں ہر رکعت کے اندر جو کام ہوتے ہیں یہ کتنی تعداد بن جاتی ہے اگر آپ رکوع کے اندر غلطی کریں گے تو چار رکعت کی نماز میں آپ نے چار دفعہ غلطی کی اور اگر آپ سجدے کے اندر غلطی کریں گے تو چار رقط کی نماز میں آپ نے آٹھ دفعہ غلطی کی آگے حساب آپ لگا لیں کہ جتنی رکتے پڑھتے جائیں گے شام تک یا شاہ تک ہر سجدے میں غلطی ہوگی تو یہ گناہ اور غلطیاں کتنی کٹھی ہوتی جائیں گی تو آدمی کو اپنی نماز کی الاح نہیں کرنی چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی نے نماز پڑھی یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی جیسے پڑھ لیں ویسے ہو جاتی ہے جس طریقے سے پڑھ لیں یہ بالکل غلط ذہن ہے ایک آدمی نے نماز پڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں وہ السلام علیکم کہہ کر چلنے لگا تو آپ نے فرمایا جے فصل فینہ قلم او بھائی نماز دوبارہ پڑھو آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی ایک اور آدمی نے نماز پڑھی تو وہ رکو سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا جب وہ نماز سے فارغ ہوا لو متا اللہ خیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجھے اسی حالت میں موت آ جائے جیسے تو نے نماز پڑھی ہے تو ملت محمد کے اوپر تیری موت نہیں ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اور دین کے اوپر موت نہیں ہوگی ہم کتنے سست ہیں اللہ حضور جلال فرماتے ہیں فوائل مسلم نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے کون اللہ دینا صلاحم ساہون جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں ایک غفلت تو یہ ہے کہ بے وقت نماز پڑھیں لیٹ کر لیں بغیر جماعت کے نماز پڑھیں یہ بھی غفلت ہے اور ایک بہت بڑی غفلت کیا ہے کہ غیر سنت نماز پڑھیں غیر مسنون آدمی کو یقین ہونا چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے آدمی کو یقین ہونا چاہیے اس کے پاس تحقیق ہونی چاہیے اس کو اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تلاش کروں ہاں اگر اس نے محنت کی لیکن پھر بھی کوئی ایسی چیز رہ گئی کہ جو اس کی ریسرچ میں نہ آئی محنت کرنے کے باوجود اس کے بارے میں تو اللہ فرماتے ہیں ربا نالا تو ان نشینہ اور مومن دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے بھول جائیں غلطی ہو جائے نہ پتہ چلے تو ہمیں معاف کر دینا اللہ نے فرمایا قد غفر تو یہ غلطی میں نے معاف کر دیں لیکن جان بوجھ کر ڈٹائی ضد ہٹ درمی کے دین کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کریں اور پھر یہ کہیں چلو جی جیسی پڑھ لیں گے ویسے اللہ قبول فرما لے گا ایسی بات نہیں ہے رسول اکرم کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ تمام لوگوں سے بدتر چور وہ ہوتا ہے جو نماز کا چور ہو اور صحابہ نے پوچھا کہ نماز کا چور کیسے ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو صحیح طریقے سے رکوع اور سجدہ ادا نہیں کرتا وہ نماز کا چور ہے اور باقی چوروں سے بدتر چور ہے اس لیے بھائیوں نماز کی اصلاح بڑی ضروری ہے اپنی بھی اور دوسروں کی بھی بلکہ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ بھائیوں کے اندر ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے نا کہ ہم کسی کی نماز صحیح کروا سکیں تو یہ ایسا صدقہ کا ہوگا ایسی نیکی ہوگی ایسا صدقہ جاریہ ہوگا کہ وہ آدمی جب بھی نماز پڑھے گا ساری زندگی نماز پڑھتا رہے گا آپ کو سواب ملتا رہے گا اس سے بڑا اور کیا صدقہ ہوتا ہے بھائی ایسا صدقہ جاری ہے کہ آپ نے شفقت سے پیار سے محبت سے کسی کی نماز صحیح کروا دی اس کو یہ حکم دے کر یا فتوے لگا کر سنت پہ نہ لگائیں ایسے تو کوئی بھی سنت کے قریب نہیں آتا ہے بلکہ آپ پیار کے ساتھ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کریں کہ بھائی میں بھی آپ کا بھائی ہوں آپ کا خیر خواہ ہوں آپ نماز پڑھتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے لیکن ذرا اس چیز پہ غور کر لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی بس یہ فکر اس کے ذہن میں ڈال دیں کہ آپ تلاش کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی آپ رکو کیسے کرتے تھے سجدہ کیسے کرتے تھے یہ آپ تلاش کریں اب وہ اس چیز کو کہاں سے تلاش کرے گا چلو علماء سے پوچھ لیں اور علماء اس کو حوالہ دے کر صحیح حدیث کا بتلا دیں تو کافی اس کے مطابق وہ پھر اپنی نماز کو بدل لے تو بہرحال آپ خود بھی کان کھول کر اور آنکھیں کھول کر غور سے دیکھیں میں مختصر نماز کا طریقہ آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرتا ہوں خود اپنی بھی اصلاح کی کوشش کریں اور تحقیق کریں اور دوسرے اپنے جو بھائی ہیں عزیز و اقارب ہیں دوست ہیں ان کے اندر بھی اس سنت کی روشنی کو پھیلانے کی کوشش کریں پیار اور محبت کے ساتھ اللہ حضر جلال اس محنت کو قبول کرے گا اپنی نماز بھی درست ہوگی لوگوں کی نماز بھی درست کر کے آپ یہ بہترین صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں اور یہ دعا کریں کہ ہم ایسی نماز ادا کریں جو اللہ کو ایسی پیاری ہو کہ دو رقصیں پڑھنے سے ہی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے آپ نے فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی وضو کرتا ہے صحیح طریقے سے جو خطبے میں, میں نے آپ کو مسنون وضو بتا دیا تھا پھر وہ خشو اور خضو کے ساتھ صحیح طریقے سے نماز ادا کرتا ہے جب سلام پھیرتا ہے نا تو آپ فرماتے ہیں یا خروجومن جنوبی ہی قیوم والا ہو کہ وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو کر نکلتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جانا لیکن یہ کون سی نماز ہے ہارے کی خواہش ہے ہارے کی یہ آرزو اور جستجو ہونی چاہیے کہ وہ ایسی نماز پڑھے اور بھائیو ایسی نماز کب ملتی ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز کو ادا کریں نماز شروع کرنے سے پہلے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ میں نے پچھلے خطبے میں آپ کو بتلا دی ہیں <تصفح> آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ کریں اللہ نے قرآن مجید میں بھی حکم دیا ہے اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ نماز جب آپ شروع کرنے لگیں تو قبلے کی طرف اپنا منہ کریں ہاں اگر کوئی سفر میں ہے اور وہ نفل پڑھنا چاہتا ہے سنتیں پڑھنا چاہتا ہے تو پھر سواری کے اوپر جدھر منہ ہو وہ پڑھ سکتا ہے سواری کے اوپر وہ نفل سنتیں وتر پڑھنا چاہتا ہے سفر کے اندر تو اس کے لیے قبلہ کوئی ضروری نہیں ہے قبلے کی طرف متوجہ ہونا وہ سواری کے اوپر جدھر اس کا چہرہ ہوگا اسی طرف ہی متوجہ ہو کر وہ نفل سنتیں اور وتر پڑ سکتا ہے قبلے کی طرف جب آپ کھڑے نا تو یا تو جماعت کی صورت میں کھڑے ہوں گے وہ میں نے پیچھے آپ کو بتا دیا تھا کہ جب جماعت میں کھڑے ہوں تو صف کیسے بنانی ایک پورا خطبہ اس موضوع پہ تھا کہ صف کیسے بنانی ہے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ پہلی صفوں میں آئیں پہلی صفوں میں یہ کئی بھائی جمعہ خطبہ سننے کے لیے بھی آتے ہیں نا آگے والی صفیں ساری خالی ہوتی ہیں اور وہ باہر پیچھے والی صفوں میں بیٹھے رہتے ہیں کتنے محروم ہیں اس عظیم اجر سے جو پہلی صفوں میں بیٹھنے والے کو ملتا ہے اور کتنے محروم ہیں فرشتوں کی دعاؤں سے اللہ کی بخشش اور رحمت کے وعدے سے کہ آگے صفیں خالی ہوں اور پیچھے آدمی جا کر بیٹھ جائے اور فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جائے بہرحال یہ میں نے پوری تفصیل سے آپ کو بتلا دیا تھا اگر آدمی اکیلا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے وجود کے مطابق اور جیسے وہ سکون سے پاؤں اپنا کھول کر یہ کھول کر کھڑے ہو سکتا ہے ویسے کھڑا ہو اور جو توجہ ہے پاؤں کی انگلیوں کی اور پورے جسم کی یہ قبلے کی طرف یہ انگلیوں کی توجہ بھی میں اس لیے آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ بھائی کھڑے ہوتے ہیں نا تو وہ اپنے پاؤں کو ایسے رکھ لیتے ہیں ایسے یعنی آگے سے انگلیاں ایک ادھر کو اور دوسری ادھر کو اور پیچھے سے تھوڑا فاصلہ آگے سے زیادہ ایسے بنا لیتے ہیں اب انگلیوں کی توجہ قبلے کی طرف نہیں یہ تو سائڈوں پہ ہو گئی کوشش کریں کہ سیدھے کھڑے ہوں اور انگلیوں کی توجہ بھی یہ قبلے کی طرف اور سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس تقبال تھا کہ پورا جسم جو ہے اس کی توجہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے بھائیو اللہ اکبر کہنے سے پہلے نیت کر لیں نیت اور یہ نیت دل میں ہو کون سی نماز ہے ظہر کے آپ فرض پڑھنا چاہتے ہیں یا سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں کہ فرض پڑھیں یا سنتیں پڑھیں ان کی کیفیت تو ایک ہی ہے نا اب یہ نیت سے فرق پڑے گا کہ آپ فرض پڑھ رہے ہیں یا سنتیں پڑھ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انََََََََََ عمل بالنیات کہ بن نياد اعمال كا دار و مدار نيتوں پر ہے نیت صحیح ہوگی تو عمل صحیح ہوگا نیت میں فساد اور فطور ہوگا تو عمل باطل ہو جائے گا اس لیے نیت کرنا ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ کیا پڑھنے لگے کئی بھائی کہہ دیتے ہیں جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو نیت ہوتی ہے نماز کی تو آتے ہیں نا ہاں صحیح بات ہے نماز کی نیت ہوتی ہے آپ کی لیکن یہ نیت کے یہ سنتیں ہیں یا فرض ہیں یہ اب آپ جو پڑھنے لگے ہیں ہاتھ اٹھا کر یہ آپ فرض پڑنے لگے ہیں کہ سنتیں پڑھنے لگے ہیں یہ نیت تو ضروری ہے نا یہ نیت تو اب کریں گے مسجد میں آتے ہوئے تو آپ نے عام نماز کی نیت کر لی چلو اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو ازر دے گا لیکن شروع کرنے سے پہلے یہ امتیاز کرنا کہ یہ نفل پڑھنے لگے ہیں سنتیں ہیں فرض ہیں کیا ہے یہ تو شروع کرنے سے پہلے پتا چلے گا نا اس لیے نیت کریں اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ نیت یہ دل سے ہوتی ہے دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں زبان کے قول اور زبان کی حرکت کو نیت نہیں کہتے اس کو قول اور لفظ کہتے ہیں نیت یہ دل کا فیل ہے اور زبان کے فیل کو کلام اور قول اور لفظ کہتے ہیں اس کو نیت نہیں کہتے تو نیت یہ دل سے ہے اب یہ جو ہم نے نیتیں بنائی کہ دو رکت نماز اور اس طرح فرض اور فلاں اور فلاں یہ نعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے اور نہ ہی تابعین سے ثابت ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے بعد کے لوگوں نے اس کو نکال لیا بھائی دیکھیں ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اگر کوئی انگلش جانتا ہے نا یا فارسی جانتا ہے پنجابی اردو عربی جانتا ہے جو بھی زبان جانتا ہو تو وہ سارے اللہ اکبر کہیں گے نا لفظ اللہ اکبر بولیں گے کوئی فارسی والا یہ نہیں کہہ سکتا اللہ بزرگ تا رس کیونکہ اس کی زبان فارسی ہے فارسی میں اللہ سب سے بڑا ہے اس کا یہ ترجمہ ہے کہ اللہ بزرگ تا رس یہ اللہ سب سے برتر ہے سب سے بلا وہ ایسے نہیں کہے گا اللہ بزرگ تارس اور جو پنجابی جانتا ہے عربی نہیں جانتا وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ بہت وڈا ہے نہیں ایک لفظ بولیں گے ساری کوئی کسی کی زبان ایک لفظ بولیں گے کیا اللہ اکبر کیوں کیوں اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ بولتے تھے اب اس میں کوئی اختلاف نہ رہا نہ زبان کا مسئلہ بنا نہ کا مسئلہ بنا سارے اللہ اکبر اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نیت کرتے تھے تو اس کے الفاظ ہوں گے نا تو پھر سب کو ان الفاظ کے ساتھ نیت کرنی چاہیے تھی اپنے اپنے لفظ بنانے کی کیا ضرورت تھی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نیت کرتے تھے تو ہم پوچھتے ہیں وہ کون سے لفظ تھے تو پھر وہ لفظ یاد کرنے اور اور کروانے چاہیے تھے جیسے لفظ اللہ اکبر ہر ایک نے پکایا ہوا ہے پھر وہ لفظ ہمیں یاد کرنے چاہیے لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی نیت ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نیت کے لیے زبان سے لفظ نہیں بولتے تھے دل میں ارادہ ہر ایک اپنی اپنی زبان میں جو وہ سمجھتا ہے شعور رکھتا ہے اس کا اپنا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اب کیا پڑھنے لگا ہوں تو بہرحال نیت کریں اور نیت کرنے کے بعد دل میں نیت کرنے کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہیں اور ہاتھوں کو اٹھائیں جب ہاتھوں کو اٹھائیں تو یہ بھی قبلے کی طرف ہونے چاہیے ہاتھ بھی قبلے کی طرف ہونے چاہیے نہ تو بند ہونے چاہیے اور نہ زیادہ انگلیوں کو تکلف سے کھلا رکھا جائے بلکہ جو ان کی اپنی اصلی اور طبی ہے اور کیفیت ہے اس میں رکھا جائے قبلے کی طرف یا تو کندھوں کے برابر یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یا پھر کانوں کے برابر یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے اس طرح آپ سکون کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کر یہ جو ہاتھ اٹھانے کی کیفیت میں نے آپ بھائیوں کو بتلا رہا ہوں نا یہ حضرت عبداللہ بن عمر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور حضرت مالک بن حویرس جو آپ کے صحابی ہیں اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو آپ کے جلیل القدر صحابی ہیں یہ تینوں یہ کیفیت بیان کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں کے برابر ہاتھوں کو اٹھاتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے یہ دونوں ہی روایات صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم کے اندر سنن نسائی کے اندر اور دوسری عادیث کی کتابوں میں موجود ہیں یہ جو نماز شروع کرتے ہوئے کئی بھائی خیال ادھر ادھر اور جلدی جلدی آئے اور جھٹکا دیا اور جو ہے نا نماز شروع کر لی یہ نماز کے ادب کے خلاف ہے یہ اللہ حضر الجلال کے سامنے یہ کھڑے ہونے کے آداب کے خلاف اس کو نوفی صلاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نماز کے اندر سکون اختیار کرو اطمینان اور یہ اطمینان سکون کے ساتھ آپ ہاتھوں کو اٹھائیں دل میں نیت ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ اللہ اکبر اللہ یہ جو لفظ اللہ ہے نا عربی میں اس کا تلفظ کریں تو طریقہ یہ ہے کہ زبان کو مفخم کریں موٹا کریں اللہ یعنی اللہ نہیں اللہ اللہ اللہ اکبر یہ اللہ حضر جلال اتنے عظیم ہے کہ اس کا جو علم اور نام ہے وہ بولتے ہوئے بھی آدمی کے اندر اس کی عظمت اور اس کی تعظیم کا تصور ہونا چاہیے اللہ اکبر کہہ کر دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ لیں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے یہ تو حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں نماز میں اب رکھنا کیسے ہے بھائیو یہ حضرت وائل بن حجر کی روایت ہے نسائی کے اندر ابو ابودابود کے اندر اور صحیح بن خزائمہ کے اندر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت اور جوڑ اور کلائی کے اوپر رکھتے تھے واضح آ یادہ اللہ زہر کفی ہل یوسرا و رسگی و ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت اور جوڑ اور کلائی کے اوپر رکھتے تھے اس لیے آپ نماز میں دائیں ہاتھ اس طریقے سے رکھیں کہ یہ تینوں جگہ پہ اس کا حصہ آ جائے یہ آپ دیکھیں کلائی پہ بھی آ گیا جوڑ پہ بھی آ گیا اور اس ہاتھ کی پشت پہ بھی آ اس طریقے سے آپ ہاتھ کو باندھیں پھر یہ رکھنا کہاں ہے کس جگہ پہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے احادیث کے اندر وہ تین احادیث ہیں ایک تو حضرت بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دوسری حلب ابتائی کی روایت اور تیسری سنن ابی دابوت کے اندر حضرت تاؤس رحمہ اللہ کی روایت یہ تینوں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے اللہ صدر ہی اپنے سینے پر سینے پر جو سنت نماز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ نے آپ کی نماز کی کیفیت نقل کی ہے وہ کیا ہے کہ سینے پر آپ ہاتھ رکھتے تھے اور سینہ بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیچے سے ہڈیاں جہاں ختم ہوتی ہیں یہاں سے پیٹ شروع ہوتا ہے اور اس کے اوپر اوپر یہ سینہ ہے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو رکھ لیتے اور کیا پڑھتے اللہم و کا و تبسم کا وط آلا جدوک یہ دعا پڑھ لیں اور یا دوسری دعا بھی آپ پڑھتے تھے اللہم باعد اللہ خطایا یا کما بین المشرق والمغرب اے اللہ میرے گناہوں کے درمیان اور میرے درمیان اتنا فاصلہ ڈال دے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے کہ گناہوں کے قریب بھی نہ جاؤں اتنا مجھے اپنی نافرمانیوں سے دور کر دے وہ نق مین الخایا کما یو نقب الب یا اور مجھے گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل اور کچیل سے صاف ہوتا ہے وغصل ہو اور پانی کے ساتھ دھو دے اولوں کے ساتھ دھو دے برف کے ساتھ دھو دے بالکل پاک صاف مجھے کر دے یہ دعا آپ پڑھ لیں یا سبحانہ اللہ وبی حمدی کا یہ دعا پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر کیا پڑھنا ہے اعودب اللہ سمیل علیم منشیفان الرجیم من حمزی ہی و نفسی ہی <سلام> و نفسی یہ وہ مکمل تعاوذ ہے مصنون جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے اور میرا یہ خیال ہے اور امید ہے اللہ کرے یہ خیال غلطی ہو کہ نمازیوں کی اکثریت کو مصنون تعاوظ کا ہی نہیں پتہ وہ کیا پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آگے صورت الفا ہے حالانکہ نماز کے اندر جو مسنون تعبظ ہے نا سنت کے مطابق آؤزب اللہ سمی علیم منطان الرضیم من حمزی و نفسی ہی و نفسی ہی یہ آپ یاد کر لیں یہ آگے بھی ایسے ہی نمازیں نا آپ پڑھتے رہیں سنت کیا ہے نماز کے اندر تحفظ پڑھنے کی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمسی و نفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ آگے صورت الفاتحہ پڑھیں صورت الفاتحہ بڑی عظیم سورت ہے پورے قرآن مجید میں اس سے فضیلت والی اس سے عظمت والی اور کوئی سورت نہیں کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن مجید میں سب سے عظیم سورت تو وہ سورت الفاتحہ ہے اور قرآن مجید میں سب سے عظمت والی آیت تو وہ کون سی ہے آیت القرسی ہے آیت القرسی سب سے عظیم آیت اللہ کی توحید اس کے اندر اور سب سے آدم و صورت وہ صورت الفاتحہ ہے اس میں اللہ کی صفتیں اور اللہ کی توحید اییا کا و ای کا نستعین اللہ اکبر بھائیو یہ سورت الفاتحہ دم بھی ہے یہ سورت الفاتحہ نماز بھی ہے یہ قرآن عظیم بھی ہے تو آپ تعبظ کے بعد اور بسم اللہ کے بعد صورت الفاتحہ پڑھیں نماز کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ تواتر بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی آپ نے حضرت ابو حریرا کو بھیجا دیکھیں آپ گلیوں میں اعلان اس مسئلے کا کرواتے تھے جس کی اہمیت بڑی ہو حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کو بھیجا کہا گلیوں بازاروں میں نکل جاؤ اور ایک اعلان کر کے آؤ آپ مسجد میں بھی بتلا سکتے تھے نا لیکن مسجد میں اگر یہ اعلان کرواتے اسپیکر تو اس وقت ہوتے نہیں تھے تو مرد آتے وہ اعلان سن لیتے یا کوئی بیمار ہے وہ بھی نہ سن سکتا خواتین تھیں گھروں میں وہ بھی یہ اعلان نہ سن سکتی بچے تھے وہ بھی یہ اعلان نہ سن سکتے آپ نے مسجد میں تو یہ آڈر جاری کیا تھا لیکن ہر بالک بیمار تندرست مرد عورتیں بچے ہر ایک کو یہ بات پہنچانے کے لیے ابو حرانہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ گلیوں میں نکلو اور کیا اعلان کر کے آؤ لا صلاح لمن لم اقراب فاتح الكتاب کہ لوگوں سن لو غور سے اللہ غور سے کان کھول کر کہ فاتح کے بغیر نماز نہیں ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھائی فر کی نماز میں کرات اونچی ہوتی ہے اونچی ہوتی ہے نا تو جب آپ نے اسلام پھیرا تو صحابہ کرام سے پوچھا لا اللہ کم تکرا کہ شاید تم میرے پیچھے پڑھتے ہو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں پڑھتے ہیں ہم آپ کے پیچھے سارا کچھ پڑھتے رہتے ہیں قرآن بھی پڑھتے رہتے ہیں آپ نے فرمایا میں بھی سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگ پڑھتے ہیں اور یہ میرے اوپر کراط خلطمل تو ہو رہی ہے تو میں نے بھی یہی سمجھا کہ آپ پڑھتے ہیں پھر آپ نے فرمایا لا تفالو اللہ بفاطح اللہ صلاح تعلیہ ملم اخرا بحا کہ سن لو یہ نماز کون سی یہ کون سی تھی بھائی فجر کی فرمایا سن لو میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا لا تقرا بے شہین کچھ نہ پڑھو اللہ ب فاتح دل کتاب سوائے سورت الفاتحہ کے کیوں؟ کہ جو سورت الفاتحہ نہیں پڑے گا اس کی نماز نہیں ہوگی مجھے کئی دفعہ نا تعجب ہوتا ہے فقہا کی بعض فقہا کی ان باتوں پہ جب امام کراط شروع کر لے نا تو کہتے ہیں جی آپ سبحانہ نہ کلہ پیچھے پڑھ لیا کریں فاتحہ نہ پڑھا کریں یعنی کیا ہے فتوا بعض فقہا کا کہتے ہیں جب امام نے کراط شروع کر دی نا اونچی پڑھنا شروع کر دیا تو سبحانہ کلہ پیچھے پڑھ لیا کریں دعائے افتتاح وہ سورت فاتح نہ پڑھا کریں اچھا بھائی کیوں کیا سبحانہ کلّا پڑھنا فرض ہے سبحانہ کلّا پڑھنے میں قرآن مجید کی یہ قرآ میں خلل واقع نہیں ہوتا یہ ایسی باتیں ہیں جو بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور سنت کے خلاف آپ نے فرمایا لا تکرا او کہ جب میں اونچی کراط کروں فجر جیسی نماز ہو کچھ نہ پڑھو آپ سبحانا اللہ نہیں پڑھ سکتے اگر امام نے کراط شروع کر دی آپ بعد میں آ کر ملے تو آپ سبحانا اللہ نہ پڑھیں اللہ مباعد بینی نہ پڑھیں لا تکرا اوبے شعیے آپ کچھ نہ پڑھیں اللہ اکبر کہیں اور آؤز باللہ پڑھ کر سورت الفاتحہ پڑھ لیں کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے لیکن افسوس ہے کہ اگر امام اونچی کراط کرے پیچھے فاتحہ پڑھ لیں تو کہتے ہیں جی منہ میں آگ پڑ گئی اور صبح نہ پڑھ لیں تو پھر نماز صحیح ہو گئی یہ کیسی یعنی ظلم کی بات ہے کہ لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کیا کہ فاتحہ پڑھیں پیچھے تو کہتے ہیں جی آگ پڑے گی کیا مت کرے باللہ بلّہ نظارے ایسی موضوع اور من گھٹ وحیات روایات بنا بنا کر لوگوں کو دین سے دور کیا ہوا ہے تو سورت الفاتحہ یہ آپ اکیلے نماز پڑھیں فرض پڑھیں نفل پڑھیں امام کے پیچھے پڑیں امام بن کر پڑھیں آپ کا عام اعلان ہے لا صلا لمن لم فاتح تل کتاب جیسے اعلان ہے لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی نبی نہیں آئے گا لا صلا الا ب فاتح تل فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی ہاں میرے بھائیوں اگر زور اثر کی نماز ہے نا جن میں قرأ اہستہ امام پڑھتا ہے تو اس میں آپ صورت الفاتحہ بھی پڑھیں اور اس کے بعد جو آپ کو صورت آتی ہے وہ بھی پڑھ لیں لیکن جو جہری نمازیں ہیں یعنی مغرب عشا اور فجر کی نماز ان میں چونکہ امام اونچی قرعت کرتا ہے اس لیے اگر آپ شروع میں اللہ اکبر میں ملیں تو پھر سبحانہ اللہ بھی پڑھیں اور اسی طرح دوسری دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ مباعت بینی پھر سورت الفاتحہ پڑھیں اور پھر جب امام اونچی پڑھ رہا ہے تو آگے آپ خاموش ہو جائیں سورت الفاتحہ کے بعد کچھ نہ پڑھیں اور اگر آپ اس وقت آ کر ملے کہ جب امام نے قرآد شروع کر دی سورت الفاتحہ تو پھر آپ سبحانہ اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ آ کر سورت الفاتحہ پڑھیں گے اور آگے والی صورت میں آپ خاموش ہو کر امام کی خراط کو سنیں گے اور یہ بھی میرے بھائی اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ قرآن کے مطابق اور قرآن کی تفسیر ہے کوئی بھائی یہ تصور کر سکتا ہے کہ آپ کا فرمان قرآن کے خلاف ہوگا بھئی قرآن آپ کے اوپر اترا اللہ نے آپ کو قرآن بھی سکھایا قرآن کی تفسیر بھی سکھائی قرآن کی تفسیر آپ زیادہ جانتے ہیں یا ہم زیادہ جانتے ہیں قرآن مجید کا مفہوم اور آیات کی تفسیر وہ کون زیادہ جانتا ہے سوریہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب مفسرین سے زیادہ قرآن کے معنی جانتے ہیں تو جو آپ قرآن مجید کا معنی بیان کریں گے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اپنی تفسیریں بنائے پھریں قرآن و مجید میں آیا یہ مکی صورت ہے و اذا قر القرآن فسط اللہ کم ترحمون کہ قرآن پڑا جائے خاموشی کے ساتھ غور کے ساتھ سنو تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو کافر کہتے تھے جب قرآن پڑھا جائے تو شور کیا کرو وقال اللہ جین فرح وقال اللہ جین فرا تسما لہٰذل قرآن کافر کہتے تھے یہ جب قرآن تمہیں سنا تو آگے سے شور کیا کرو تو اللہ حضلال نے اس کا کیا جواب دیا کہ بد بخت قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو کر سنا کرو شور نہ کیا کرو تاکہ تمہارے اوپر بھی اللہ کی رحمت یہ مکھی آیات ہیں ان کا نماز کے اندر سورت الفاتحہ پڑھنے سے کیا تعلق ہے لیکن توڑ موڑ کر اس کو اس کے ساتھ جوڑا جائے تو بھائیو یہ ایسی تفسیر ہے جو اپنی رائے سے اپنے قیاس سے اور اپنی خواہش کی تفسیر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکہ میں اتر چکی تھیں پھر بھی آپ نے حضرت ابو حرا کو مدینے میں گلیوں میں بھیجا کہ جاؤ اعلان کر دو کہ سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں اس سے پتہ چلا کہ امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھ لینا اضاقر قرآن کے خلاف نہیں ہے اس کے خلاف نہیں ہے میں تو کئی دفعہ تعجب کرتا ہوں کہ سبحانہ کا اللہ پڑھ لیں تو پھر ادا قرآ القرآن کے خلاف نہیں بنتا اور اگر صورت الفاتحہ پڑھیں تو پھر اس کی مخالفت ہو جاتی یہ کیسی تقسیم ہے تو بہرحال سورت الفاتحہ کو آپ یاد کر لیں اور صحیح یاد کریں صحیح میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سورت الفاتحہ عربی زبان میں ہے کیوں بھائی عربی میں ہے نا تو ہمیں وہ عربی میں پڑھنی چاہیے پنجابی میں نہیں پڑھنی چاہیے اور ہمارے بھائی جو انگلش پڑھتے ہیں نا وہ بڑے مشکل کے ساتھ اپنے تلفظ اور اپنا لہجہ جو ہے نا انگریزوں جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑا زور لگاتے ہیں ٹیچر بھی ان کو بہت زور لگاتے ہیں کہ بھائی آپ انگلش کا جو تلفظ ہے نا وہ آپ صحیح ادا کریں ورنہ معنی بگڑے گا تو بھائی سورت الفاتحہ جو ہے یہ اللہ کی کلام عربی زبان اگر اس کے صحیح تلفظ نہیں کریں گے تو معنی کیسا بن جائے گا بالکل بگڑ جائے گا اللہ اکبر سراط انعمت علیہم کوئی شخص اگر اس کو انعام تو پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے انعام کیا ہے اب انعام کرنے والا تو اللہ ہے تو بہرحال آپ صحیح کسی قاری صاحب کو اپنی صورت الفاتحہ سنائیں تاکہ جو آپ کی غلطی ہیں اس کے اندر وہ صحیح ہو جائیں بھائیو جب قرات مکمل ہو تو پھر آپ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں رکوع کیسے کرنا ہے غور سے آپ دیکھ لیں کہ دونوں ہاتھ ہیں ان کو کھول کر گھٹنوں کے اوپر رکھیں اور انگلیوں کو پھیلا کر مضبوطی سے ان کو پکڑ لیں اور یہ بازو جو ہے یہ سیدھا ہو انگلیوں کو پھیلا کر ایسے رکھیں جیسے گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے اور بازو کو سیدھا کریں جو پشت اور سر ہے اس کو سیدھا کریں اور یہ اس وقت سیدھا ہوگا جب آپ اپنے بازو کو سیدھا کر کے گھٹنوں کے اوپر وزن ڈالیں گے نا وزن ڈالیں گے تو پھر کمر اور سر سیدھا ہو جائے گا اتنا سیدھا کریں یہ ذرا دیکھنا جمعہ کی نماز کے بعد بھائی جب سنتیں پڑھیں گے نا بلکہ آپ دیکھتے ہی ہوں گے دوسروں کو دیکھتے ہی ہوں گے کہ جب رکوع میں جاتے ہیں کسی کا سر نیچے ہے کسی کا اوپر ہے اور کمر کسی کے ایسے نکلی ہوئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احدكم لا يقبل لائک بلّہ احدكم ہت یوکیم سل بہو پھر والسجود کہ اللہ تعالی کسی کی نماز کو قبول نہیں کرتے جب تک اپنی پشت کو رکوع کے اندر سیدھا نہ کر لے اب اکثریت جب ہم دیکھیں کہ پشتی سیدھی نہیں کمر جو ہے نا اوپر کو نکلی ہوئی درمیان سے اور سر نیچے ہے تو کیا اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو قبول کر لیں ہم تو شاید کہیں نہیں جی ٹھیک ہے ساری قبول ہے جیسے پڑھ لیں ساری قبول ہے لیکن رحمت اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے لا اکبر اللہ وسلکم حت تقیم اصول بہ پھر رکو کہ اللہ زندے کی نماز کو قبول نہیں کرتے جب تک اپنی پشت کو رکو کے اندر بالکل سیدھا نہ کر لے سر اور پشت بالکل سیدھی کتنی سیدھی کتنی سیدھی صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پشت کو سیدھا کرتے تھے کہ لو سب علیہ کہ اگر پانی اوپر رکھ دیا جائے ڈال دیا جائے تو پانی بھی ٹھہر جائے ادھر ادھر نہ جائے ذرا دیکھیں اپنے رکو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکو میرے خیال میں یہ جو فرقہ واریت کا افریت ہے نا بھائی اس نے ہمیں گمراہی کے اندر دوچار کیا ہوا ہے پتہ ہر بھائی کیا کہتا ہے کہتا ہے جی میں شافی ہوں ہمارے نزدیک ایسے بھی صحیح میں ہمبلی ہوں تو ہمارے نزدیک ایسے بھی چل جاتا ہے کام میں حنفی ہوں ہمارے نزدیک ایسے بھی چل جاتا ہے اللہ کے بندے کام تو چلتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے آپ یہ نمازیں کہاں سے لے آئے کہ فلاں مذہب کا ہوں فلاں مذہب کا ہوں آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کریں کیا اللہ کے سامنے یہ عذر کہ جی میں فلاں مذہب کا تھا اللہ رس جلال پوچھیں کہ بھائی یہ نماز پڑھ کر لائے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ تلاش کیا نہ اس کے مطابق پڑھی تو وہاں ہم کہہ دیں کہ جی میں تو ہنفی تھا اس لیے میں نے جیسے پڑی ویسے ہو گئی اللہ حضور جلال فرماتے ہیں یا دئی جس دن قیامت جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے کاٹ کاٹ کر کھائے یا لیتن یقول تمہار رسول سبیلا کاش کہ میں کس کا راستہ پکڑتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ پکڑتا لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا <الْخَلِيلًا> کاش کہ میں فلاں کے پیچھے نہ چلتا میں نے اس کو دوست بنا لی جیسے وہ کہتا رہا ویسے میں چلتا رہا لقا ذلانی ذکر کے نصیحت بھی آ گئی قرآن کا پتہ چل گیا سنت کا پتہ چل گیا پھر بھی اس کے پیچھے لگ گیا اور اس نے مجھے گمراہ کر دی یہ بہانہ اللہ کی عدالت میں نہیں چلے گا کہ جی ہم نے تو بڑوں کو ایسے دیکھا تھا انا آتاانہ ساد آنا وقبارا آنا فاض کیا آدمی کہے اعلیٰ ہم تو بڑوں کے پیچھے چال پڑے تھے سرداروں کے پیچھے چل پڑے تھے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ان کو دگنا حساب دے اللہ فرمائیں گے دونوں کو ایجاب اب ہم دونوں کو اداب دیں گے اس لیے بھائیو یہ ذہن میں نہ رکھو جی ہم جیسی پڑھ رہے ہیں ویسی صحیح ہے رکو بالکل سیدھا ہو اور رکو کے اندر آپ کیا پڑھیں سبحا ربی العظیم سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا پروردگار جو بڑا عظیم ہے بڑی عظمت والا ہے سبحان ربی العظیم اور پھر بھائیو اللہ اکبر کہہ کر آپ رکو سے اٹھیں اور سیدھے کھڑے ہو جائیں سیدھے رکو کو جاتے ہوئے اور رکو سے اٹھتے ہوئے جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں رکو کو جاتے ہوئے اور سمے اللہ علومن حمدہ کہتے ہیں رکو سے اٹھتے ہوئے تو پھر دوبارہ اس طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں جس طرح نماز کے شروع میں اٹھائے تھے اس پہ کہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھائیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری زندگی کی سنت ہے اور وہ صحابہ کے جو ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے انہوں نے اس سنت کو نقل کیا ہے میرے بھائیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی آپ کے ساتھ رہا ہے گھر میں بھی اور باہر بھی پالا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اور پھر اپنا داماد بھی بنا لیا اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالہ ہو آپ کے گھر کی نماز کو بھی جانتے ہیں اور باہر کی نماز کو بھی جانتے ہیں اور ابتدائی وہ پہلی نماز جس میں ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی اوڑ میں نماز پڑھ رہے تھے ابو طالب نے دیکھ لیا حضرت علی ڈرنے لگے کہ پتہ نہیں آپ مجھے کیا کہیں حضرت علی ڈرنے لگے کہ پتہ نہیں یہ کہیں گے کہ بھائی یہ کیسی عبادت کر رہے تھے جو ہم نہیں جانتے ڈرتے ڈرتے گئے ملے ابو طالب بڑے سمجھدار آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ یہ کیا پڑھ رہے تھے کہنے لگے جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے انہوں نے مجھے وضو کا طریقہ بھی سکھایا نماز کا طریقہ بھی سکھایا تو وہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کہنے لگے جیسے ہی آپ کا بھائی اور ہمارا بتیجہ آپ کو کہتا جاتا ہے ویسے ویسے کرتے جائیں وہ سمجھتے تھے لقد علم تو بے ان دینا محمد خیر ادیات دینا کہتے تھے مجھے پتا ہے یہ ابو طالب کا شعر ہے کہتے تھے مجھے پتہ ہے کہ تمام مخلوق کے اندر جت دین چل رہے ہیں سب سے بہترین دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے لیکن برادری نے نہ چھوڑا بدقسمتی تھی برادری نے نہ چھوڑا اعلان نہ کر سکے کہ میں مسلمان ہوں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو بھائیو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو، جو بچپن سے لے کر آخر وقت تک گھر سفر حضر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے بیٹی آپ کی آپ کے گھر میں تو کیا وہ ایسی نماز ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو پہلے پہلے آپ کرتے ہوں اور بعد میں چھوڑ دیو وہ فرماتے ہیں سنن ابی داوت میں یہ حدیث موجود ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھا آپ رکو میں جاتے اور اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے رفول دہن کیا کرتے تھے تو یہ منسوخ کب ہو گئی بہت سی احادیث ہیں میرا چونکہ یہ موضوع نہیں بہت سی احادیث ہیں لا تعداد روایات ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھائیو صرف ایک بات حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے نا دس انگلیاں اٹھتی ہیں اللہ کی تعظیم میں تو ہر انگلی اٹھانے کے بدلے ایک ایک نیکی اللہ نامہ امال میں لکھ دیتے ہیں تو ایک دفعہ ہاتھوں کو اٹھائیں تو دس نیکیے لکھی گئیں دوسری دفعہ جب رکو سے اٹھے تو ہاتھوں کو اٹھایا پھر دس نیکی لکھی گئیں نماز کے شروع میں ہاتھوں کو اٹھایا تھا دس نیکی لکھی گئیں دو رکھتیں پڑھ کر تشہد سے کھڑے ہوں ہاتھوں کو اٹھایا تو دس نیکی لکھی گئیں اور ایک ایک نیکی کی جب ضرورت ہوگی نہ ماں دے گی نہ باپ دے گا نہ بیٹے دیں گے جن کو پالنے کے لیے اور جن کی آسائش اور آرام کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں ایک نیکی بھی نہیں دے گا کوئی بھی اس وقت یہ نیکی اکٹھی ہو کر اللہ حضلال اپنی رحمت اور نجات کا ذریعہ بنا دیں تو اس سے بڑا اور کیا احساس ہے اور وہ ہمارے بھائی جو اس سنت سے محروم ہیں ایک تو نماز خلاف سنت اور پھر انی نیکیوں سے اتنی نیکیوں سے محروم اتنے درجات سے محروم کہ دس نے کیے اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر پر دس نے کی اللہ حضلال لکھ دے اک یہ اتنی نیکیوں سے محروم تو بھائیوں جب رکوع سے اٹھیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں سمے اللہ حمیدہ اور ابا نا کل حمد ہم فی اور سیدھے کھڑے ہوں پھر آپ سجدے کو جائیں اور جب سجدے کو جائیں تو پہلے ہاتھ زمین پہ رکھیں زمین پہ پہلے ہاتھ رکھیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے پھل یا زا یا دئی ہی تو پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھو بعد میں گھٹنے رکھو اور سجدہ کیسے کرنا ہے دیکھ لیں کہ جو دونوں ہاتھ ہیں ان کی اگلیاں ملا کر آپ ان کو زمین پہ رکھیں اور قبلے کی طرف کریں اگلیاں ملا کر ایسے نہیں رکھیں سجدے ملا کر رکھیں نہ ہو. پیشانی اور ناک یہ زمین پہ لگی ہو گھٹنے اور پاؤں یہ بھی زمین پہ لگے ہوں اور پاؤں کی اگلے اس طرح موڑ کر جو پاؤں کی اگلے ہیں اس طرح موڑ کر قبلے کی طرف کریں اور پاؤں کو کھڑا کریں اور آپس میں ملا دیں پاؤں کو یعنی اپنے دونوں پاؤں تیسرے بھائی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے دونوں پاؤں ملائیں اور یہ جو انگلیاں ہیں ان کو اس طرح موڑ کر قبلے کی طرف کریں ہاتھوں کی انگلیاں تو نہیں ہوتی یہ پاؤں کی انگلیاں ہو جاتی صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کا نا یس تخراف اصاب رچلے کہ آپ اپنے پاؤں کی دونوں پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف موڑتے تھے یا اور اپنی ایڈیے ملا لیتے تھے اس طریقے سے آپ سجدہ کریں اور اپنے بازو یہ جسم سے دور رکھیں یعنی یہ ساتھ نہیں لگائے ایسے بلکہ یہ جو بازو ہیں یہ اپنے جسم سے دور رکھیں اور پڑھیں سبحانہ ربی اللہ کہ میرا وہ پروردگار جو سب سے اعلیٰ اور بلند ہے میں اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اور دوسری دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ یہ دعا برسور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے آپ ایک سجدے سے اٹھیں درمیان میں بیٹھ جائیں سکون کے ساتھ دو سجدوں کے درمیان اور پڑھیں رب فر لی رب فر لی یہ دعا صحیح مسلم کے اندر ہے رب فر لی رب فرلی بس اللہ فرلی اللہ فرلی دو دفعہ اور زیادہ دفعہ جتنی مرتبہ آپ چاہیں پھر آپ دوسرے سجدے میں چلے جائیں اور اسی طریقے سے سات جوڑوں پہ سجدہ کریں جیسے میں نے آپ کو بتلایا ناک یہ زمین پہ لگنی چاہیے جس کی ناک زمین پہ نہ لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی اس کی نماز اللہ قبول نہیں فرماتے ہیں دوسرے سجدے کے بعد آپ اٹھیں اور سکون کے ساتھ بیٹھیں پہلے ایک دفعہ جس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد پھر آپ دوسری رقب کی طرف کڑے ہوں اور یہ بیٹھنا سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائیو دوسری رقب بھی ایسے پڑھیں گے جیسے آپ کو بتلائی سوائے صورت یہ افتتاح کے دو رقطے مکمل کر کے آپ تشہد میں بیٹھیں اور تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بایاں ہاتھ ہے نا پہلے یہ آپ سمجھ لیں بایاں ہاتھ تشہد میں یہ آپ اس طرح رکھیں کہ جس طرح گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے ران پہ بھی آئے گھٹنے پہ بھی آئے اور ایسے رکھیں جیسے اس کو پکڑا ہوا ہے مجھے ایک بھائی نے بتایا ایک بھائی نے بتایا کہ جی ایک مسئلہ ہے میں نے کہا جی فرمائیں کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ ہے نا یہ اوپر اوپر رکھنے چاہیے اگر یہ انگلیاں نیچے چلی گئیں تو یہ قیامت کے دن یہاں سے کاٹ دی جائیں اچھا میں نے کہا بھائی اس کا حوالہ ابھی تک ہم نے نماز کے موضوع پہ کافی کوشش کی کہ آدیث پڑھیں مطالعہ کریں کچھ عمر بھی گزری اب اس کا حوالہ کہ یہ انگل اے, یہ اگلیاں جتنی نیچے ہو گئیں وہ کاٹتی جائیں گی قیامت کے دن اور ہاتھ جو ہے نا یہ بیکار ہو جائے کہتا ہے جی حوالہ تو مجھے نہیں پتا لیکن میں نے سنا ہے یہ جو سنی سنائی باتیں ہیں نا بھائی انہوں نے اصل میں لوگوں کو سنت سے دور کیا ہے یہ تو سنی سنائی بات ہوگی پتہ نہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہے اور کہاں یہ کس کارخانے کے اندر گھڑی گئی ہے جس کا ذکر کوئی حادیش میں نہیں ہے اور جو حادیش میں ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے اندر بایاں ہاتھ رکھتے اپنے گھٹنے اور ران پہ اس طرح رکھتے کہ جس طرح اس کو پکڑا ہوا ہے یہ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دایا ہاتھ یہ کیسے رکھیں یہ اپنی ران پہ رکھیں اور تریپن کی گرا تریپن کی اشارہ کرنے کے لیے تریپن یہ ہوتا ہے کہ یہ تینوں ہاتھ ہا بند کا، یہ تینوں انگلیاں بند کر لیں اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کو تشہد والی انگلی کے نیچے جڑ میں رکھیں یہ بھائی یہ جو تین انگلی ان کو بند کر رہے ہیں اور اس انگوٹھے کو تشہد والی انگلی کی جڑ پہ رکھیں اس کو عربی میں تریپن کہتے ہیں یہ انگوٹھے کو انگلی کے نیچے رکھیں تو یہ پچاس آ, کا اشارہ ہوتا ہے پچاس کا اور یہ تین ایسے بند کر لیں تو یہ تریپن ہو گیا اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ تشہد میں رکھتے تھے اس طرح اور یا ساری انگلیاں بند کر کے بھی آپ اپنی انگلی کا اشارہ کریں اور پورے تشہد میں شروع سے لے کر سلام پھیرنے تک یا پہلے تشہد میں مکمل تشہد تک انگلی کا اشارہ کریں مکمل تشہد کے اندر جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں تشہد پڑا درود پڑا دعائیں پڑیں اس انگلی کا اشارہ آپ رکھیں اور یہ اشارہ شیطان کے اوپر اتنا خطرناک ہے اشارہ یہ بھائی کیوں خطرناک ہے اس لیے کہ آپ زبان سے بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری ساری عبادتیں اس اللہ کے لیے اشہد اللہ اللہ اللہ صلی محمد زبان سے بھی ایک اللہ کی وحدانیت اور عبادت کا اقرار کر رہے تھے اور پھر انگلی کے ساتھ اشارہ بھی ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف کر رہے تھے تو یہ اتنا خطرناک ہے شیطان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ اشارہ کرتے ہیں تو یہ شیطان کے اوپر اس طرح بمبارمنٹ ہوتی ہے گولے پڑتے ہیں اس طرح کہ جس طرح آپ اس کے اوپر حملہ آور ہیں اس لیے کہ یہ توحید ہے اس کے اندر بھائیو یہ پہلا تشہد اس میں تشہد تک پڑھیں گے بعد میں درود یا دعائیں پڑھنا یہ ضروری نہیں پھر دوسرے تشہد کے اندر تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا اور باقی جو دعائیں ہیں نا درود شریف کے بعد درود شریف پڑھنا یہ ضروری ہے نماز کے اندر, کے اندر اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی درود شریف پڑھنا یہ فرض ہے نماز کے اندر اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور باقی دعاؤں میں سے ایک دعا ضروری ہے ایک دعا وہ آپ یاد کر لیں ضرور اور باقی اپنی مرضی سے پھر پڑھ لیں جتنی کسی کو یاد ہوں دعائیں مسنون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ضروری دعا ہے وہ کون سی ہے چار چیزوں سے پناہ مانگنی انی اعوذ کا من عذاب القبر و اضوب کا من عذاب جہنم و اعظب کا من فتنا المسیح الدجال دجال و کا من فتنہ تل والممات یہ چار چیزیں اور آگے بھی ایک لفظ آپ نے بتلا اللہ یہ دعا پڑھنا تو ضروری ہے اس کا حکم دیا کتنے بھائی ہیں جن کو یہ دعا یاد ہے اکثریت رب جالنی اور ربا نہ میں ان دعاؤں کا انکار نہیں کرتا یہ موجود ہیں قرآن و مجید کے اندر لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کے اندر دعائیں سکھائیں ان کے اندر یہ نہیں ان میں جو آپ نے حکم دیا جس دعا کا وہ ہم نے چھوڑ دی حکم دیا اس دعا کا فل یاست بہم عرب یہ دعا آپ یاد کریں اور آخر میں دائیں طرف السلام علیکم و اللہ پوری گردن گھما کر اور دل میں کیا ہے کہ یہ جو دائیں طرف ہیں نا مومن بندے اور فرشتے ان کو آپ سلام کہہ رہے ہیں السلام علیکم و اللہ اور بائیں طرف بھی جو فرشتے اور مومن بندے ہیں فرشتوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ کہیں یہ نہ کہنے جی اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر ہم کس کو السلام علیکم کہتے ہیں بھائی, بھائی یہ پھر اللہ کے فرشتے السلام علیکم فرشتے اللہ کے بندے جماعت کی صورت میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھ لیں تو آپ کی دائیں طرف ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے جو آپ سے لڑا ہوا ہے اور آپ جب ملتے ہیں تو اس کو اسلام علیکم نہیں کہتے کیوں بھائی تو جب دائیں طرف ہوگا نماز میں یا بائیں طرف ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے یا تو لڑائی اتنی بنا ہے نا کہ آپ بھی نہ کہیں اس کو اسلام علیکم کیوں بھائی یہ لگتا ہے کہ یہ نماز صلح بھی کرواتی اور بھی اس کے فوائد ہیں تو یہ نماز یہ صلح بھی کرواتی